ریاحن ولا تجال و ریحن کہ جب ہوا چلتی تو آپ کیا فرماتے کہ اللہ اس کو ہوائیں بنا دے اور اس کو آندھی نہ بنانا کیونکہ ریح کا معنی جب آتا ہے قرآن و سنت کے اندر یہ عربی میں تو ریح کے معنی آندھی طوفان اور ریاح کے معنی کہ جو ہوائیں عام طور پر خوشگوار ہوائیں ہوتی ہیں کہ جس میں عام طور پر لوگوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے تو اللہ ماتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں بشرم بین درحمد بشرحم بشارت دیتے ہوئے یا لوگوں کی بشارت خوشخبری کے لیے بے نہ دے رحمت ہی اپنی رحمت سے پہلے اور رحمت سے مراد یہاں پر بارش ہے کیونکہ بارش کو اللہ نے قرآن کریم میں بعض جگہ پر رحمت کا نام دیا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ان شعور ہو کہ اپنی رحمت کو وہ بکھیرتا یا پھیلاتا ہے یعنی بارش کو تو یہاں پر مراد رحمت سے مراد بارش اور کوئی شک نہیں کہ بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور خصوصا کہ جب لوگوں کو اس کی ضرورت ہو اگرچہ بعض اوقات یہ رحمت جو ہے وہ عذاب کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے بندوں کے گناہ ان کی نافرمانیاں ان کی اس طرح کی چیزیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینا چاہتا ہے لیکن اصل یہ اللہ کی رحمت ہے تو علامات ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے بارش سے پہلے لوگوں کی خوشخبری کے لیے کیونکہ ٹھنڈی اور خوشگوار خوشگوار ہواؤں کا چلنا کس بات کی دلیل ہوتی ہے بارش آنے کی دلیل ہوتی ہے اور عموماً لوگ ان چیزوں سے یعنی بارش کے آنے کو ان ہواؤں سے پہچانتے ہیں ہواؤں کے ان کی خوشگواری سے ہواؤں کی یعنی جو کیفیت ہوتی اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بارشیں ہونے والی ہیں قریب ہیں یا دور ہیں تو اللہ سماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرم بیند رحمت ہی اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے اور بشرن کی دوسری قیر ہے نشرن باغ کے بجائے نون نشرن نشرن کے منی پھیلانے کے لیے پھیلانے کے لیے اپنے ہم سے پہلے یعنی بادلوں کو پھیلانے کے لیے حتیٰ ادا اقل صحابً فلا تو چنانچہ ہواؤں کا کیا کردار ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہواؤں سے بادلوں کو لاتا ہے بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے ان ہواؤں کے ذریعے تو وہ بادل کیا ہوتا ہے وہ بادل اپنے اندر پانی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بادلوں میں پانی آتا اور بادل ہوتے ہی تقریبا پانی کا مجموعہ ہے کہ وہ زمین کے یا یعنی کہ زمین کے جو پانی ہے مختلف طرح کے سمندروں کے ہوں یا مختلف چشموں کے یا نہروں کے وہ بخارات بن کر جو ہے اڑتے ہیں اور بادل بن جاتے ہیں اور بادل وہی اللہ تعالیٰ کی جب حکمت ہوتی ہے تو وہ بارش کی شکل میں پھر زمین پر نازل ہوتے ہیں حتیٰ اذا قلت صحاب سے قالآ کہ وہ بادل جب عقلت اٹھاتے ہیں یعنی کہ وہ یا وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں قلت اٹھاتی ہیں وہ ہوائیں صحابن کے بادل ثقال ثقیل سے ثقیل کے معنی بھاری اور بھاری سے مراد یعنی پانی سے بھرے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو ہوائیں اٹھاتی ہیں اپنے اوپر اللہ کے حکم سے ان کو اٹھا کر چلاتی ہیں تو سکنا ہو لبا تو جب وہ بادل ہمائیں اپنے اوپر اٹھاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مناتا ہے کہ ہم ان بادلوں کو پھر چلاتے ہیں سکناہو ہم چلاتے ان کو لب الدیم ایسے علاقے ایسی زمینوں کی طرف جو بنجر مردہ ہوں فعن زل ناب پس ہم نازل کرتے ہیں اس سے پھر پانی ان بادلوں سے پانی نادر کرتے بارش نازل کرتے ہیں فرج ناب ہی منکلے ثمارات پس نکالتے ہیں ہم اس سے ہر طرح کے پھل یہ اللہ تعالیٰ کے زمینوں کو آباد کرنے زمینوں سے کھیتیوں نکالنے کھیتیاں نکالنے کے سارے انتظامات جو اللہ نے کر رکھے ہیں بندوں کے لیے کہ پہلے ہواؤں کا انتظام کیا وہ ہوائیں بادل اٹھاتی ہیں اور بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ پانی جمع کرتا ہے اور پھر ان کو جس طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے ان بادلوں کو صرف چلاتا ہے اور پھر چلانے کے بعد بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مشیت حکمت ہوتی ہے ان بارشوں بادلوں کی بارش جو ہے اس کو وہاں پر برساتا ہے کہ جس سے پھر زمین کی کھیتیاں اس کی نبتات اگتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی بندوں پر کہ جس نعمت کو سب سے پہلے یعنی پہلی چیز اس نعمت کے پہچان کرنا ہم آج اس دہلیت کے الحاد کے دور میں ہیں کہ جب ہر چیز کو انسان جو ہے وہ ایک نیچر کی طرف قدرت کی طرف منصوب کرتا ہے اس میں کوئی اللہ کا نام نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ کی نعمت کا ہونا ان چیزوں کا دور تک کو ذکر نہیں ہوتا کہ بادلوں کا آنا ہواؤں کا چلنا بارشوں کا برسنا اور یہ ساری چیزیں اللہ اللہ کے طرف سے ہیں اللہ کی حکمت سے ہیں اللہ کی نعمت ہیں اللہ کا فضل سے ہیں لیکن عموماً جو ہے وہ ساری اس طرح کی چیزوں کی کے کی کیا کیا کی جاتی ہیں کہ بخار بخارات اٹھے زمین سے بادل بن گئے ہواؤں نے ان کو چلا دیا اور وہاں وہ وہاں پھر کسی پہاڑ سے ٹکرائے افران فلاں چیز سے ٹکرائے اور بارش برسنا چیزوں شروع ہو گئی یعنی اس کو بالکل قطعی طور پر اللہ کی طرف منصوب نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالی یہ ساری چینے کر رہا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیے ایک ایک رفظ میں کہ اللہ تعالی پہلی بات وہو اللہ رسول الریاح کہ ہواؤں کو کون چلانے والا ہے اللہ کی ذات اور بہو اللہ بھارت کی ترکیب بھی اس انداز سے ہے کہ صرف اللہ ہی کو دوسرا نہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چیز نہ کرے تو تم بارشیں کہاں سے برساؤ ہوائیں کہاں سے لاؤ تو اللہ تعالیٰ یہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اور ہوائیں جو ہے وہ وہ ہوائیں کے جو بارشوں کے آنے کی خبر دینے والی بارشوں کے آنے کی جو ہے اس کی اس میں امید ہوتی ہے حتیٰ اذا قلت صحابا فقارہ یہاں تک کہ بارشیں وہ جو ہوائیں جو ہیں وہ بھاری بادلوں كو اپنے اوپر اٹھاتی ہیں جو بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو اللہ ماتے كہ ہم ان بادلوں کو چلاتے ہیں سكناہ لبل دم میت اور یہاں پر سكناہو ہم چلاتے ہیں یعنی كہ وہ خود بخود چلتی ہیں یا ان کو کوئی نیچر یا قدرت كی یا طبی چیزیں جو ہیں ان کو چلا رہی ہوتی ہیں اللہ ماتا ہے كہ ہم چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بادلوں پر پھشتہ مقرر كر ركھا ہے بادلوں پر كھیتیوں پر ان پر تو جو یہ چیز كرتا ہے اگرچہ وہ اکیلا ہو یا اس کے ساتھ دوسرے بھی فرشتے ہوں جو مل کر یہ چیزیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو سکنا ہولی بال دمعد ہم ہیں جو اس کو چلاتے ہیں بنجر اور بیابان زمینوں کی طرف انزلنا ذلنا بہلما اس کو چلانے کے بعد بھی اس کا بارش کا پانی نازل کرنا بھی کس کی طرف سے ہے اللہ متفن ذلنا ہم نازل کرتے ہیں بہل ما اس سے پانی سے بارش نازل کرتے ہیں تو بارشوں کا نادر ہونا بھی صرف محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت سے ہے اس کی حکمت سے ہے اس میں کسی بندے کا نہ کوئی اختیار ہے اور نہ وہ صرف نیچر اور قدرت کے معاملات ہیں کہ جو خود بخود ہو رہے ہیں اور ساری یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کا اپنی طرح منسوخ کرنے کا مقصد کیا ہے بندوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ اللہ تعالیٰ کے تمہارے اوپر کیا کس قدر نعمتیں ہیں اللہ کا تمہارے اوپر کس قدر فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندوں پر اس انداز سے نعمتیں کرنا بندوں پر اس طرح انداز کے ان کے ان کے اوپر فضل کرنا کس بات کی دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بندوں سے محبت رکھتا ہے لیکن بندے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کے باوجود رب سے غداری کرتے ہیں اللہ سے غداری بے وفائی کرتے ہیں <تصفح> تو اللہ ماتہ شکر البل بلد میت ہم چلاتے ہیں اس کو زمینوں کی طرف فن ذلنہ بہ <بِحِلماً> اور پھر ہم اس سے پانی نادر کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہر چیز کو نیچر کی طرف منسوخ کر کے کہ مونسون کی ہوائیں آتی ہیں وہ ہوائیں جو ہیں وہ ان کے بادلوں کو لاتی ہیں اور بادل جو ہے وہ کیا اس کا نام چلتے ہیں اور ہمالیہ کے پہاڑوں سے ٹکرا کر ہمارے پاک ہندوستان میں جو ہمارے عام طور پر ہمیں پڑھا سکھ پڑھایا سکھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں عام طور پر یعنی کہ اپنے جولائی اگست ان مہینوں کے اندر کہ اس کی وجوہات ہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام و نشان کا کوئی آپ کو اللہ کا کوئی ذکر نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں کرنے والا چلانے والا ہے اور ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر اسلام کا نام ہے کہ جہاں کے رہنے والے ان کتابوں اس لٹریچر کو پڑھنے والے مسلمان ہیں پڑھانے والے مسلمان ہیں اور یقینی طور پر اس کو بنانے والے بھی اسلام کا نام لینے والے ہیں تو اس قدر الحاد اس قدر دہریت کہ بالکل اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ نظر انداز کیا ہوا بلایا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس میں کوئی اختیار ہوگا اس کی کوئی اس کی بھی کوئی اس میں قدرت ہوگی تو اس لیے ضرورت ہے یعنی آج کے اس دہریت کے دور میں قرآن کریم کریم کو خصوصاً پڑھنے کی تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ جی ہر ہر چیز جو نیچر کی طرف منصوب کی جا رہی ہے کہ نیچر ہر چیز کر رہی ہے اور یہی یہی جو ہے کیمونسٹوں کا فلسفہ ہے کہ ہر چیز نیچر کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ سائنسی انداز سے اس کے تجزیات کر کے یعنی کہ چاہے وہ بارشوں کے معاملات ہوں یا اور کوئی زمینی کو حادثات ہوں طوفانوں جیسے یا کوئی زلزلوں جیسے تو ہر چیز کی جو ہے اس انداز سے وہ سائنسی اس کے تجزیہ کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کو پیچھے کرنے والا چلانے والا کون ہے تو علامات علما کہ ہم اس پانی کو نازل کرتے ہیں اب پوچھنے والا پوچھے کہ بادلوں بادل جو پانی سے بھرے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور بعض اوقات سینکڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے وہ آگے کہیں جا کر برستے ہیں تو آخر اس سے پہلے کیوں نہیں برسے آخر اس سے پہلے ان کو کوئی ایسی وہ سائنسی تجزیے کے مطابق ہی ایسا کوئی ٹمپریچر کوئی ایسی چیز ان کو ان کے ساتھ پیش نہیں ہے کہ جہاں پر برسنا برسنا انہوں نے یعنی حالانکہ بعض اوقات ایک ہی ٹمپریچر ہوتا ہے ایک ہی طرح کی کیفیت ہوتی ہے ایک ہی طرح کی آب ہوا ہوتی ہے ملک کی لیکن اللہ تعالی کی حکمت سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر برسار ہوتا ہے دوسری جگہ پر نہیں برسا اور یہ اور بعض اوقات یہ بھی نہیں کہ بہت دور دراز علاقوں کی بات ہوتی ہے یعنی صرف چند میٹروں کے فاصلے پر ایک جگہ پر بارش ہو رہی ہے اور چند میٹر کے فاصلے پر وہاں پر بارش نہیں ہو رہی اب یہ چند میٹروں کے اندر کیا ٹیمپریچر کی تبدیلی آگے ہوئی کہ جس وجہ سے یہاں پر بارش ہو رہی ہے وہاں پر نہیں ہو رہی اگر ہم سینتی تجزیات کو لیں جو کہ ان دہریوں کے تجزیات ہیں ان ملہدوں کے تو اس کے مطابق دیکھیں کہ اس اگر یہ چند میٹر پہلے بارش ہوگی چند میٹر بعد بعد نہیں ہوئی تو یہاں پر ٹیمپریچر کیا کہ اتنا بڑا فرق بڑا فرق پڑ گیا کہ جس وجہ سے یہاں ہو رہی وہاں نہیں ہو رہی جو اس بات کی کھلی اور واضح دلیلیں ہیں کہ صرف اور صرف محض اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی حکمت ہے اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہیں تو اللہ ماتحض الناب علما کہ ہم اس سے پانی نازت کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جاننے کا ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نعمتوں کو منسوخ کرنا کہ جو حقیقی منم ہے حقیقی طور پر نعمت دینے والا ہے اور دوسرا اس بات کا بھی احساس ہونا کہ جب نعمت دینے والا یہ سائی چیزیں کرنے والا اللہ کی ذات ہے تو پھر انسان کے اندر اللہ کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے اللہ کی طرف اس کا جھکاؤ پیدا ہوتا ہے لیکن جب ہم سائنسی تجزیات کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بھولتا ہے اور اللہ کی طرف جھکاؤ ہونا اللہ کی طرف اس طرح کے حالات میں بارشیں نہیں ہیں قیس سالی ہے اس طرح کی صورت حال میں اللہ کی طرف جھکنے کا کو انداز بھی پیدا نہیں ہوتا کہ جب پتہ ہے کہ صرف سینسی معاملات ہیں اور صرف نیچر کی چیزیں چل رہی ہیں تو اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں اور یہی دشمن چاہتا ہے یہی شیطان کی سازش ہے کہ بندے کو جو ہے اللہ سے دور کر دینا اللہ سے اس کو جو ہے غافل کر دینا تو انض تو اللہ سماتے کہ ہم اس سے پانی کرتے ہیں ان بارشوں سے یعنی بارشیں عادت کرتے ہیں فخرج نبی بالکل لے سمارات اور ہم پھر نکالتے ہیں اس سے ہر طرح کے پھل بارش نادل ہوئی لیکن بارش نادل ہونے کے بعد بھی کھیتیوں کا اگنا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی قدرت سے ہے اس کی حکمت سے ہے ورنہ با اوقات بارشیں ہوتی ہیں اور کوئی کھیتی نہیں اگتی اب کیا وجہ ہے وجہ ہے کہ ایک بارش ہونے پر کھیتی اگ رہی ہے دوسری بارش ہونے پر نہیں اگ رہی یہ ایک ہی علاقے مخت... ایک ہی علاقے کے مختلف جگہوں پر بارش ہونے سے کہیں پر کھیتی اگ رہی ہے اور کہیں دوسری جگہ پر نہیں اگ رہی حالانکہ وہی پانی وہی علاقہ ہے کیا وجہ ہے اس کی جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی اس کی حکمت سے ہے اگر صرف اور صرف جو ہے نیچر کے ساتھ معاملہ ہو تو پھر اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر اس زمین پر اگی ہے کھیتی با... تو دو دوسری پر اگنی چاہیے اگر اس بارش سے اس مہینے یا اس سال بارش کھیتی اگئی ہے تو اگلے سال بھی اگنی چاہیے لیکن یہ ساری اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بارشوں کے باوجود بھی کھیتی نہیں اگتی اور بعض اوقات معمولی قسم کی چند قطرے ہوتے ہیں کہ جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ انہی کے اندر ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ طرح طرح کی کھیتیں اگتی ہیں تو یہ ساری باتیں اس بات کے انسان کو دلیل دیتی ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو کنٹرول کیے اس کو چلا رہا ہے اس کی تدبیر کر رہا ہے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر چل رہی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی تو اللہ متف اخرا جنابی ہی بالکل تو ہم نکالتے ہیں پھر اس بارش سے اس نادر ہونے والے پانی سے بالکل اسمارات ہر طرح کے پھل پھل سے مراد دینی چاہیے چاہے وہ کھیتیاں ہوں اناج کی شکل میں یا مختلف طرح کے وہ پھل جو انسانوں کو سبزیاں پھل جو انسان استعمال کرتا اور کھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ان کے الفاظ کے اندر ان جملوں کے اندر اپنی قدرتوں کا اپنی نعمتوں کا اپنے فضل کا بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا آگے ایک سبق بھی دیا ہم کو جہاں پر نعمتوں کا بیان ہے اس کے ساتھ ایک سبق بھی ہے وہ سبق کیا ہے کیدار کا رخ نخل کہ اسی طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو کہ جیسے بارش آئی کسی بنجر زمین پر جو بنجر زمین بالکل بیابان تھی وہاں پر کوئی کھیتی کسی لہل آتی کسی ایسی چیز کا نام و نشان نہیں تھا تو بارش آنے سے بارش نازل ہونے سے وہ زمین لہلہاتے کھیتوں میں بدل جاتی ہے سر وہاں پر باغات کھڑے ہو جاتے ہیں تو ماتے اسی طرح ہم قدا کا نخم اس طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو بھی اور یہ چیز قرآن کریم اللہ نے بہت سی جگہوں پر بیان کی ہے کیونکہ سابقہ زمانوں کے مشرک کافر یعنی ہر دور میں اس بات کا انکار کرتے رہیں کہ آدمی مر کے مٹی مل گیا اس کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ کن بات بات الص عقیدے کا رد کرنے کے لیے بیان کیا کہ جس اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کر دیا وہ تم کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور پھر لوگوں کو اپنی قدر دکھانے کے لیے کہلاتا ہے کس طرح تم کو زمینوں سے دوبارہ نکال سکتا ہے وہ دکھانے کے لیے اللہ نے انسان کے سامنے مثالیں پیش کر دیں انسان کے سامنے جو ہے اس کے حقیقت میں جس کو انسان آئے دن دیکھتا ہے وہ چینیں پیش کر دیں کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ بارشیں آتی ہیں ان بارشوں سے پانی نادل ہوتا ہے بارشوں سے پانی آتا ہے اور کھیتیاں اگتی ہیں اور وہ زمین جو بنجر ہوتی ہے اور خصوصاً یہ بنجر زمین کا جو بیان ہونا اس لیے کیونکہ بعض اوقات ایسے علاقے بھی ہوتے ہیں جہاں پر کئی کئی سال تک بارشیں نہیں ہوتیں اور خصوصاً عربوں کے علاقے کہ جہاں پر بعض اوقات پانچ پانچ چھ سال تک بلکہ دس دس سال تک بارشیں نہیں ہوتی اور پھر پانچ دس سال کے بعد بارش ہوتی ہے اور بارش ہونے کے ساتھ ہی وہ زمین لہلہاتی کھیتیوں میں بدل جاتی ہے حالانکہ وہاں پر کسی نے بیج نہیں بویا کسی نے کھیتی باڑی نہیں کی اس زمین کے اندر ہی جو بیج تھے انہی کو اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اور لہلہاتی کھیتیاں میں وہ زمین بدل جاتی ہے اور ان کے سوال یہاں پر جو تعجب کی بات وہ یہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سال ہر سال تک پانچ پانچ دس دس سال تک بلکہ بعد اس سے بھی زیادہ ان بیجوں کو کس طرح محفوظ رکھا کہ جو بیج جو ہیں وہ اس قابل رہے کہ ایک اتنے عرصے کے بعد بھی اگ سکے اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے اور پھر صرف بیجوں, بیجوں کا اگنے نہیں ہیں بلکہ جب وہ کھیتیاں اگتی ہیں نباتات اگتی ہیں تو ان کھیتیوں کے اگنے کے ساتھ ہمیں اس میں اور کیا چیز نظر آتی ہے کیڑے مکوڑے اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں اب چلو بیج تو زمین میں رہ گیا پانچ سال تک دس سال تک پڑا رہا کہ ریت کے اندر مٹی کے اندر لیکن یہ کیڑے مکوڑے کہاں سے آ یعنی جیسی کھیتیاں نکلتی ہیں کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر ساتھ ہی کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں اب یہ کہاں سے پیدا ہوئے اللہ نے کس طرح ان کے انڈوں کو جو ہے مٹی کے اندر محفوظ رکھا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ انڈا کس قدر جلدی خراب ہوتا ہے اور جب خراب ہو جاتا ہے تو اس سے بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالی نے یہ ساری قدرتیں اپنی لوگوں کو دکھائی ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو اللہ ان بنجر زمینوں کو دوبارہ لہلحاتی کھیتیوں میں بدل دیتا ہے اور جہاں پر زندگی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا وہاں پر بارشیں ہونے کے ساتھ ہی جہاں کھیتیاں اگتی ہیں وہاں پر اس طرح کے کی کیڑے مکوڑے یہ بھی چیزیں اچھلتی کودتی نظر آتی ہیں تو جو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں تم کو دکھا رہا ہے کر رہا ہے وہ اللہ تم کو قبروں سے بھی زندہ کر لے گا نکال لے گا ماں خدا علی ہوتا ہے اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو اور نکالنے کا طریقہ بھی یہی ہوگا جس طرح کہ صحیح حدیث میں آتا ہے آپ نہ کہ پہلا سورج جب پھونکا جائے گا اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی <coughs> تو چالیس دن تک بارش ہوگی چالیس دن تک بارش ہوگی اور اس بارش کے ہونے سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ قبروں میں لوگوں کے جسموں کو اس طرح اگائے گا جس طرح کے کوئی کسی بیج سے پودا اگتا ہے اور یہ جسم کہاں سے اگیں گے کس چیز سے اگیں گے وہ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو سب سے نیچے جس کو عجب و کہا جاتا ہے عربی میں تو وہ چھوٹا سا جو ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو باقی اس کا جو حصہ ہے کہ جو اصل انسان کی یعنی آپ کہہ لیجیے دوسرے الفاظ میں کہ انسان کا بیج ہوگا تو اسی ہڈی سے اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے بال اوقات اس کی ہڈی میں گڑ سڑ جاتی ہیں سوائے اس ہڈی کے کہ جو ہڈی باقی رہتی ہے تو اسی ہڈی سے دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کو دوبارہ جو ہے اس کو اگائے گا تو حتیٰ کہ جب ان کی کہ مکمل ہو جائے گی ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر دوسرا اسکول پھونکا جائے گا جس سے لوگ جو ہے کمروں سے نکل کر کھڑے ہو کر اور معاشر کے میدان کی طرف روانہ ہوں گے تو اللہ بات قدعلی کر نخوجلم ہوتا ہے اسی طرح ہم نکالتے ہیں مردوں کو اور اسی چیز کو علام سورق میں بیان کیا سورق میں تقریبا یہی اسی انداز سے اس چیز کو بیان کیا کہ اگر تم کو شک ہے تم سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی مل کے کیسے ہم کھڑے ہوں گے ظاہر کرج الم عید جس سے کافروں نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں وہ کنہ توراباً اعیدہ کنہ کنہ عیدہ متنا وکنہ کیا جب ہم مرنے کے بعد مٹی بن چکے ہوں گے تو پھر ہم دوبارہ لوٹیں یہ تو بہت دور کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہاں پر طرح طرح کی مثالیں دی اور طرح طرح کی دلیلیں پیش کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے اللہ نے بیان کیا کہ تم کو دوبارہ زندہ پر کرنے پر قادر ہے تو اس میں ایک دلیل یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے ان بارشوں سے جو ہے بنجر زمینیں کس طرح آباد ہوتی ہیں لہراتی کھیتیوں بدلتی ہیں تو اسی طرح مت ہے قدا علی کل خروج اسی طرح تمہارا بھی نکلنا قبروں سے کھڑے ہونا ہے قدا علی کا نفر ظلم و تھا یہاں مایہ کہ اس سے ہم نکالتے ہیں مردوں کو لا کم تاکہ تا تم نصیحت پاؤ تاکہ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کن قدرتوں کا مالک ہے اور لا تعالیٰ کی ان قدرتوں میں سے کچھ وہ چیزیں جو تمہارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں اس شکل میں تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کرنے پر قادر ہے تو اس آیت میں اللّہ تعالیٰ نے لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونے کا اس کا درس پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو بارشوں کا آنا ان بارشوں سے کھیتیوں کا پیدا ہونا اس میں بندوں پر جو نعمتے اللہ تعالیٰ کی فضل اس کا بیان ہوا اس کے بعد ولبلاد الطیب یا خوج و نبات اب کیا وجہ ہے کہ کسی علاقے کی کھیتیاں اگتی ہیں بارش سے اور دوسرے علاقے کی نہیں اگتیں ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کے عمر سے ہے اور دوسری اللہ نے اس کی کیا وجہ بیان کی ہے کہ الماتہ ولبلاد الطیب اور جو اچھی سرزمین ہے یعنی زرخیز زرخیز ذر، زمین جو اس کو ہم کہتے ہیں جو اچھی اچھی سرزمین ہے طیب بنی اچھی پاکیزہ عمدہ سرزمین ہے یخ خرج و نبات نکلتی ہیں اس کی کھیتیاں بے ازن ربی ہی ان کے رب کے حکم سے یہاں پر بےزن ربی کے لفظ ہم کو یہ معنی دیتا ہے کہ وہ کھیتیاں خود نہیں اگ رہی بیج کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو کتنے بھی بہتر حالت میں کیوں نہ ہو پانی اس کے اوپر گیا ہو لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں وہ بیج نہیں اگے گا جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ایک پتا ایک ایک بیج ایک ایک دانہ کہیں پر پڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا گناہ نہ گنا یہ ساری چیزیں بھی ادن ربی اپنے اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہے اور اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ نہ کہ صرف انسانوں کو جو اربوں کو کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں صرف ان نہ کہ صرف ان کو جانتا ہے ان کے حالات کیا ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں ان کے معاملات کیا ہیں بلکہ اللہ تعالی ان بیجوں کو بھی جانتا ہے ولاحبت انفیز علمات الرب کہ وہ دانا بھی کہ جو زمین کی تہوں میں کہیں پڑا ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے وہ پتہ بھی جو کسی درخت سے گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ وہ کس حالت میں گر رہا ہے اور کہاں گر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اس کے علم کا اس کے ہر چیز کے احاطے کا اندازہ ہوتا ہے اور جس طرح اس طرح کی آیات کو پڑھ کر انسان کو جو سب کو ملتا ہے کہ جو اللہ ان بیجوں کو جانتا ہے ان پتوں کو جانتا ہے کیا مجھے نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی کسی خاص مقصد کے لیے کیا ہے تو علماتا ہے کہ یک رجو نبات ہو بھی جو اچھا اچھی سرزمین ہے زرخیز زرخیز سرزمین اس کی کھیتیاں نکلتی ہیں ان اس کے رب کے حکم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو نکلتی ہیں ورنہ اس کے بغیر نہیں والذی خبوسا اور وہ سرزمین جو گندی ہے بیکار ہے لا رجوع لا یق نہیں نکلتے اس سے اللہ نقدا نقد کہ جو گھٹیا چیز بیکار چیزیں ہیں کہ جو, جو یعنی کہ گندی سرزمین ہے یعنی کہ ایسی سرزمین جو بیکار ہے یعنی کہ زرخیز کے مقابلے میں شور کی زمین جہاں پر کلر شور ہوتا ہے سرزمین ہوتی ہے تو اس میں سے نہیں نکلتا اللہ نہ مگر جو گھٹیا بیکار چیزیں ہیں اب یہ دونوں زمینوں کی مثال ہے اس میں پہلی بات تو مثال کیا ہے کہ بارش ہوئی اچھی سرزمین سے اچھی اچھی کھیتیاں نکلیں ایسی چیزیں نکلی جو, جو لوگوں کے مفید ہوں کھانے کے لیے ان کے پی یعنی کہ مختلف طرح کے ان کے اپنے لیے ان کے جانوروں کے لیے اور اسی کے مقابلے میں دوسری سرزمین ہے جو کلر شور کی ہے اس طرح کی گندی سرزمین ہے کہ اس بارش سے وہاں سے بھی نکلتی ہیں لیکن کیا نکلتا ہے وہ کانٹے کوئی جھاڑیاں کوئی ایسی چیزیں کہ جس سے بجائے لوگوں کو فائدہ ہونے کے ممکنہ نقصان ہوتا ہو تو یہ ہے دو زمینوں کی کیفیت بارش ہونے پر لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالماتا ہے کہ کدارکن وصرف الایات اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات کو نشانیوں کو لقوم یش اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والی قدردانی کرنے والی ہے اس میں کیا اللہ نے نشانی بیان کی ہے اس میں دیکھو ہاں دیکھو اس میں اللہ نے بیان کیا ہے پہلی پہلی آیت میں ذکر کیا تھا انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا مرنے کے بعد ان کے قبروں سے اٹھنے کا اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے وہی اور رسالت کا کہ جس طرح بارش آتی ہے زمین پر اچھی سرزمین سے اچھی کھیتیاں اگتی ہیں اچھی چیزیں اگتی ہیں جو لوگوں کے لیے جانوروں کے لیے مخلوقات کے لیے مفید ہوں اور جو گندی سرزمین ہے بیکار کار گھٹیا قسم کی کلر شور کی وہاں سے بھی نکلتے ہیں کو کانٹے جھاڑیاں ایسا کی چیزیں کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو ایسے ہی اللہ کی طرف سے جب وحی آتی ہے رسول آتے ہیں تو ایسے ہی آگے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے اور اسی چیز کو نبی اکمل صلی اللہ نے اپنی حدیث میں بیاں فماتے ہوئے کیا کہ مثر المحبا صلی اللہ بہ ملمی والد کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے کم صلی الغیف الکثیر کہ جو جس سے بہت سی بارش ہو اصاب ارضن فقاً منحا نقیہ قبیلۃ الماف امبَ امبَََََََ القلاء والب تو اس میں سے ایک ايک سرزميں ایسی ہے کہ جس کو جس پر بارش آئى اچھی سرزميں تھی۔ تو اس بارش آنے سے کیا ہوا اس کی كھیتياں اور وہ ان کے ایسی چیزیں اگئیں کہ جو لوگوں کے لیے یعنی کہ جانوروں کے لیے مفید ہوں مکانت منہ اجادب ہاں ایک دوسری زمین ہے کہ جو یعنی کہ زرخیز تو نہیں ہے لیکن یعنی کہ چٹیل قسم کی زمین ہے کہ جس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو یعنی کہ یا اس نے پانی اندر اپنے اپنے اندر جرم کر لیا مکانت منحا اجادب امسا کا طلبہ اس نے پانی اندر اپنے کھڑا کر لیا یا حوض بن اس فنف فنف اللہ بننا ف شریح و صق و ذراؤ کہ اس زمین کے اوپر پانی جو کھڑا ہوا کھودوں کی شکل میں تالابوں کی شکل میں لوگوں نے اس کو پیا جاروں نے پیا لوگوں نے سے فائدہ اٹھایا کھیتیاں اگائیں وہ اصبہ اصاب منہا طائفہ ایک تیسری زمین کون سی ہے طائفہ تخرا ان نََاحی قان لا تم سکما تم بتا ان کہ ایسی زمین ہے کہ جو کہ چٹچل قسم کی ایسی زمین ہے کہ نہ تو اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے اور نہ پانی اس کے اندر جدب ہوتا ہے نہ اس کے اندر پانی جدب ہوتا ہے نہ پانی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے بارش آئی اس کا پانی سبھی آس پاس جو ہے بکھر گیا اور زمین جیسے کہ تھے ویسے ویسی رہ گئی تو فضاری کا فضاری کا مسلم فق و حفیظین فخ حفی الدین اللہ منفاح محبا صن اللہی کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دے کر بھیجا ہے اس علم سے جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کو سمجھتا ہے اس کی فقہ حاصل کرتا ہے اور اللہ دین کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس سے فائدہ دیتا ہے اور فلم و خود بھی سیکھتا ہے اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے ایک جو زرخیز زمین ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہی کو لیتا ہے قبول کرتا ہے اس کو سیکھتا جانتا معلوم کرتا ہے اور اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے کہ جس طرح زرخیز زمین تھی یا وہ زمین تھی جس نے پانی پر ٹھہرا لیا جذب کر لیا عمل ملبیہ اور فابدہ لکھر اصن والم اکبل حد اللہ, اللہ رسول طبی اور دوسرے وہ جو چٹیر زمین کی طرح ہے بارشائی پانی سارا ادھر ادھر بہہ کے چلا گیا نہ تو اس کے اندر جذب ہوا نہ کوئی کھیتی ہوگی اور نہ کو اس لوگوں کو فائدہ ہوا تو ایسے ہی بات دوسرے لوگ کہ وہی آتی ہے اور نہ اس وہی کو سیکھتے ہیں نہ جانتے ہیں اور نہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس زمین کی طرح جو چٹیر ہے پانی آیا اس کے اوپر اور کو تعالیٰ کا حسل جس طرح اللہ و بکرف نا کہ اس کو جو ہے وہ چٹیل چھوڑ کر چلے جاتا ہے تو ایسے ہی یہ بدبخت بھی اللہ کی طرف سے آنے والی وہی سے جو ہے وہ کس طرح کے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے ان دو گروہوں کا ذکر کیا جو لوگوں کے دو گروہ ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وہی کے اس کے معاملے میں لوگ کیسے کیسے ہوتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو آنے والی وہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں زمین کا پانی کو جذب کرنا یعنی اس کو سیکھنا اور جذب کرنے کے بعد پھر اس سے کھیتیاں اگانا یا لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں چشموں کی شکل میں یا کنوؤں کی شکل میں پانی وہاں سے نکلتا ہے نکالتے ہیں یا پانی وہاں تالابوں کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے تو زرخیز زمین وہ ہوتی ہے کہ جو خود بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا بعض اوقات دوسری زمین کے آپ نے جو مثال دی کہ جہاں پر پانی جد تو ہی ہوتا لیکن کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہاں پر بھی آنے والی وحی کے بارے میں بھی اس سے بھی اس علم کے بارے میں دو طرح کے لوگ ہیں علم سیکھنے والے بھی دو طرح کے لوگ ہیں کہ کچھ وہ علم سیکھنے والے کہ جو خود بھی اس علم پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں جو ذخیر زمین کی مثال اور دوسری جس پر پانی کھڑا ہو گیا اندر جذب نہیں ہوا اور کھیتی نہیں ہوگی لیکن پانی کھڑا ہو گیا اس کا معنی کیا ہے کہ بعض وہ بھی لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن علم لوگوں کے لیے ان کے لیے نہیں ہے وہ علم لوگوں کے لیے ہوتا ہے جس طرح کے زمین پر پانی کھڑا ہو گیا تالاب بن گیا زمین کو کچھ اس کو خود فائدہ کچھ نہیں ہوا لیکن لوگوں نے اس پانی سے فائدہ اٹھا لیا تو ایسے ہی کچھ اللہ کے وحی کے حاصل کرنے والے بھی علم سیکھنے والوں کا بھی کچھ یہی حال ہوتا ہے اور یہ لوگ پائے جاتے ہیں کہ علم ان, ان کے علم کو دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ان کو خود کو فائدہ نہیں ہوتا یعنی ان کی بیماری کی وجہ سے اور تیسرے کہ جن کی مثال جو ہے وہ شور کلر کی وہ یعنی کہ گندی زمین کی ولدی خبوسا جو گندی سرتمین ہے لا یق الا اللہ کہ جہاں پر کو کانٹے جھاڑیاں پیدا ہوتے ہیں یعنی اللہ کے وحی آنے پر ان کے یعنی ان کے اندر کیا ہے اور زیادہ اور زیادہ دین کے خلاف سازشیں دین کے خلاف پراپی گنڈے اور دین کی دشمن پیدا ہوتی ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان والی القرآنٰ و شفاء المرحمۃ المینین ولاء عزیز الوالمینہ اللہ خسارہ کہ ظالم و بےمانوں کو اس قرآن سے جو کہ رحمت کا ذریعہ ہے ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن ظالم و بےمانوں کو اس قرآن سے اور زیادہ خسارہ ہوتا ہے وہ خسارا کے انداز سے کہ جب اس قرآن کے خلاف چلتے ہیں اللہ کی وحی کے خلاف چلتے ہیں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس قرآن کی ایس آیت کو کس طرح اس کا رد کیا جائے تو یہ لوگ کے وہ دو انداز جو زمینوں کے دو انداز ہوتے ہیں کزالکن وصور رف اس طرح ہم کھول کھول کے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیتوں کو قوم یش اس قوم کے لیے جو شکر کرنے والے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنے والے ہیں پہچاننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں اللہ کے کیا کیا فضل ہے اور کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنے انعامات کر رہا ہے اس مثالیں دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جس جو کہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ مثالیں دینے کے بعد کچھ حقائق بیان کرتا ہے کچھ مثالیں یعنی مثال کہ سابقہ تاریخی حقائق پیش کرتا ہے کہ صرف باتیں نظریاتی نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہیں اور کسی کو حقیقت دیکھنا ہو تو یہ واقعات پڑھ کر سن کر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے وہی کے بارے میں لوگوں کے کیا انداز رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بعد میں کچھ نبیوں کے واقعات ذکر کرتا ہے کہ جس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ کیونکہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں جو علماء کا صحیح قول ہے اور قرآن حدیث کے مطابق بھی یہی ہے قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی نبیوں کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے نو علیہ السلام کا ذکر اور بلکہ دوسری آیات میں تو واضح طور پر فرمایا کہ آپ کے اوپر اس طرح وہی کی گئی جس طرح کما وحینا کماؤنحم نوح والنبیین من دی کہ جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء پر وہی کی جس اس بات کی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے <تصفح> تو علیہ ارسلنا ارسّلہ الى قومه یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف فقال یا قوم عبود اللہ علم الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ غیرو تو نے فرمایا اے میری قوم عبادت کر اللہ کی ما لكم من نہ تمہارے لیے نہیں کوئی معبود اس کے سوا عبادت کو اللہ کی اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو سب سے پہلے نور علیہ السلام کیوں رسول ہے کیونکہ جس طرح کہ ابن عباس علیہ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بعد دس صدیوں تک لوگ توحید پر دین پر ایمان پر قائم رہے ان کے اندر کوئی شرک و بداد کو کفر اس کی چیز نہ تھی تو حتیٰ کہ جب نور علیہ السلام کے آنے سے پہلے نور علیہ السلام کے آنے سے پہلے جب اس قوم کے جو نیک لوگ تھے فوت ہوئے تو شیطان نے لوگوں کو کیا چکمہ دیا کیا دھوکہ دیا کہ یہ نیک لوگ تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا اللہ کے ولی بزرگ دیکھ کر اللہ کے اللہ یاد آتا تھا ان کی عباداتیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا تھا اب یہ لوگ فوت ہو چکے تو کیسے تم ان لوگوں کو یاد کر کے اللہ کی اس طرح عبادت کر سکتے ہو جس طرح وہ کرتے تھے اور دیکھیے یہاں پر شیطان کے ہتھ اس کے جال کیسے کیسے ہوتے ہیں کا دھوکہ کیا دیا کہ کیسے تم ان لوگوں کو یاد کر کے اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گے جس طرح وہ کرتے تھے کہ تاکہ تم بھی اس طرح بڑھ چڑھ کر ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان کی قبروں پر جا کر عبادت اللہ کی کرو لیکن ان کی قبروں کے آس پاس بیٹھ کر تاکہ جو ہے ان کی قبروں پر جاؤ گے تمہیں اللہ کے بڑی بزرگ یاد آئیں گے اور ان کی عبادتیں یاد کر کے تم اسی طرح اللہ کی عبادت کرنا اور ساتھ ہی ان کی تصویریں یہ تو قبروں پر تھا ان کی تصویریں بنا کر ان کے گھروں میں رکھوا دیں ان کے مجلسوں میں رکھوا دیں کہ تمہیں وہ ولی بزرگ دیکھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد آئے جب وہ نسل ختم ہوگی بعد میں آنے والی نسلوں کو شیطان یہ سب دیا تو تمہارے بڑے باپ دادا تو ان کے وسیلے واسطے سے انہیں بلکہ انہی سے مانگتے تھے ان کے وسیلے واسطوں سے مانگتے تھے اور اس انداز سے جو ہے وہ شرک ابتدا ہوتی ہے اور جس میں اللہ تعن السلام کا تفصیلی واقعہ جو نو میں ذکر کیا ہے کہ قوم کو انہیں دعوت دی مختلف انداز سے تو آگے قوم کے بدماشوں نے سرداروں نے کس انداز سے جو ہے اپنے جو ان کے معبود تھے ودن <تصفح> وسوا ان ولا اللّہ تعالیٰ ودن ولا, سُواعً وَلَا <وَنَصْرًا> کہ نہ چھوڑنا ود کو سوا سائے سارے معبودوں کا ذکر کیا تو یہ کون تھے لیکن عباس ہیں کہ, کہ قوم نو کے نیک لوگ تھے کہ جن کے فوت ہونے کے بعد اس انداز سے شیطان نے ان کے اندر شرک پیدا کرایا تو علم تعلیقر صُلّنہ قوم یقیناً بجا السلام خرق قوم کی طرف فقال قوم فقالِ قومِ اب اللہ ملکم غیر میری قوم عبادت کرو اللہ کی تمہارے تمہارا اس کے سوا کو معبود نہیں اور یہ وہ دعوت ہے جو ہر نبی کی رہی ہے ہر نبی کی یہی دعوت اور یہاں پہ ہم, ہم بار بار پڑھیں گے نبیوں کا ذکر کر سنتے پڑھتے ہوئے کہ ہر نبی اپنی قوم کو یہی دعوت دیتا رہا یہاں علیہ السلام کا ان کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ارسلنا اللہ نوعن علاقہ کہ بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف جس میں کیا معنی ملتا ہے کہ علیہ السلام کی نبوت رسالت صرف ان کی قوم کے لیے خاص تھی اور یہی آپسن کا فرمان ہے کہ مجھے جن چیزوں کی خصوصیت اللہ نے دی ہے وہ ایک چیز کیا ہے کہ اللہ نے مجھے پورے لوگوں کے لیے جن جنوں انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے جب کہ صاحب صرف اپنی قوموں کے لیے آتے تھے اِن اخاف و علیکم اعلیٰ بومن عظیم پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی عبود اللہ مالکمن الََََََََََََََََََََََٰٰ غیرو یہ یہی معنیٰ ہے لا الہ الا اللہ کا عبود اللہ کے اندر کیا ہے اللّہ مالکمن الََََََََََََََََََََٰٰن غیرو یہ لا الہ تو, تو یعنی کہ لا الہ الا اللہ یعنی کہ یہی وہ چیز ہے جو اصل حقیقی معنوں میں جس میں توحید ہے کہ اللہ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کا اقرار اور اس وقت تک اقرار ممکنہ جب تک اوروں کی نہ ان کا انکار نہ ہو اے عبداللہ اللہ کی عبادت کرو ماں لکم نلاَََََََََََ غیر اس کے سوا تمہارا كو معبود الہ نہیں انخاف و علق مذاب یوم نعویم میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن كے آداب سے اس سے پہلے كہ مونو السلام كا یہ فرمانا ما الكم نیلہ غیر کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو کیا قوم نو جو ہے وہ, وہ اللہ سے ہٹ کر ایسی چیزوں كی پوجا كرتی تھی یا ان کو رب مانتی تھی کہ جو پتھر درخت اس طرح کی چیزیں ہوں بلکہ جس طرح ہم نے واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ ان کے نیک لوگوں کی یعنی کہ جو اللہ کے بلی بزرگ تھے اور حقیقی معنی جو نیک سمجھے جاتے تھے انہیں کے وسیلے واسطوں سے جو دعائیں کرتے تھے یعنی اللہ کو مانتے تھے اور نور نورسلام کو قوم کو دعو دیتے ہوئے یہ فرمانا کہ عبود اللہ اللہ کی عبادت کرو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو جانتے مانتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے جاننے کے باوجود کیا ہے کہ اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیے ہوئے تھے نہ کہ یہ کہ وہ صرف ایز بت انہوں نے بنا رکھے تھے جن بتوں کی کوئی حقیقت نہ تھی ان کی کوئی بیک گراؤنڈ نہ تھی جس طرح کے مشرقوں کا پراپگنڈا ہوتا ہر دور میں ایسی چیز نہیں تھی بلکہ یعنی کہ اگرچہ بت بھی تھے تب بھی بت وہ تھے کہ جن کے ان کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ کسی نے کسی اللہ کی نیک حسی کے ساتھ اس کو منسوخ کیا ہوا تھا تو ان کا فرمانا کہ پہلی بات ان کا ابو اللہ اللہ کی عبادت کرو اس با... یہ معنی دیتی ہے کہ وہ قوم اللہ کو مانتی تھی اللہ کو جانتی تھی مالک میں اس کے اندر یہ معنی ملا کہ اللہ کے اللہ سے ہٹ کر جن کی وہ عبادت کر رہے تھے جن کے ذریعے ان کے وسیلے واسطوں سے یہ کام کر رہے تھے یہ ان کی عبادت تھی قوم نو ان کے ان کا شرک کیا تھا ان کا شرک یہ نہیں تھا کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے اللہ سے ہٹ کر اوروں کو جو ہے انہوں نے سمجھتے تھے کہ ہمارا رب ہے ایسی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ اللہ ہی کو اپنا رب مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو شریک کیے ہوئے تھے اور شریک کرنے کا انداز یہ تھا کہ اپنی دعاؤں میں اپنی چیزوں میں اپنی عبادتوں میں اوروں کو وسیلہ واسطہ بنائے ہوئے تھے وسیلہ واسطہ بنا کر جو ہے ہنسیوں کو اللہ اور اپنے درمیان ان کو واسطہ کھڑا کیا ہوا تھا تو اللہ نے ان ہنسیوں کو وسیلہ واسطہ بنانا اس کو کیا نام دیا عبادت کا نام دیا مالکمن الََٰ ان کو الہ کا نام دیا کہ ان ہنسیوں کو اپنے وسیلے واسطے بنا لینا کیا ہے الہ ہے ان اخاف و عذاب اومن عظیم اور پھر انجام بیان کے اشرک کا کہ شرک جو تم کر رہے ہو شرک کا نتیجہ کیا ہوگا یعنی مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا <coughs> یعنی قیامت کے دن کے عذاب کا تم پر ڈر ہے اگر تم یہ شرک کرتے رہے اس سے توبت آب نہ ہوئے تو تمہارے اوپر مجھے ڈر ہے اس دن کے عذاب کا اور کوئی شک نہیں کہ شرک جو ہے یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور شرک یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے جس سے انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا دعا کی ابراہم رب الد البل و جرمنی و بنیہ اللہ ابود کہ مجھے اور میرے اولاد کو میرے بیٹوں کو بچا لینا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں کہ جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ بتوں سے شرک جو ہے کتنی خوفناک خطرناک چیز ہے کہ جس سے انسان کو بچنا چاہیے اس کو پہچاننا چاہیے قال امن قوم ہی انا کا فی الحال اولا علمبین لیکن جس طرح کے ہر دور کے جو بڑے سردار ہوتے ہیں اور سردار السمر ضروری نہیں کہ وہ سردار کوئی سیاسی لیڈر ہوں سردار السمر جو بھی ان کے روحانی پیشوا ہوں یا قوم کو کہ ان کے, کے, کے گائڈ کرنے والے ان کے ان کے ان کے ان کے سردار مالدار لوگ ہوں تو یہ لوگ تو ہمیشہ جو ہے نبیوں کی مخالفت کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ یہ لوگ اپنا قوم کے اوپر سکہ کس چیز سے جماعے ہوتے ہیں اپنی جو ان کی غلط قسم کے پراپے گنڈے غلط قسم کے جو ان کے دین ہے جو غلط خود ساختہ ان کا دین اس سے انہیں اپنی قوم کے اوپر جو کا جمایا ہوتا ہے اب نبیوں کو نبیوں کا آ جانا نبیوں کا نیا دین لے کر اللہ کے سچے دین کو وہاں پر پھیلانا اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ ان کے وہ خود ساختہ دینوں کا ختم ہونا اور ان کے خود ساختہ دینوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ان کی چدراہٹ اور ان کی جو سرداری اس کا ختم ہونا اس لیے اس طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے جو خطرہ ہوتا ہے اپنی اس سرداری کا اس کے چھن جانے کا اور ان کے وہ باطل گمراہ کن دین جو ان کے گھڑے ہوتے ہیں ان کے ختم ہو جانے کا اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر نبیوں کے دشمن یہ لوگ ہوتے ہیں تو قالملا امن قوم ہی کہا سرداروں نے اور ملا کلفت جو ہم قرآن کریم بار بار پڑھیں گے آگے بھی تو یہ سرداروں کو ملا کیوں کہا گیا اس کے علما نے توجیحات کی ہیں کہ ملا کے معنی کس چیز کا بھرا ہونا کہ چونکہ یہ لوگ مال و دولت والے ہوتے ہیں ان کی جاہو حشمت ہوتی ہے ان کے اعلیٰ عہد منصب ہوتے ہیں یعنی دنیاوی اعتبار سے کہہ لیجئے کہ دنیاوی نعمتوں تو سے بھرے ہوتے ہیں دنیاوی نعمتوں تو ان کے پاس فروانی ہوتی ہے تو کہا ان کے سرداروں ان کی قوم کے سرداروں نے ان نعانا کافی دعا مبین کہ ہم تم کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں دیکھیے کس انداز سے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ اللہ کے سچے نبی جو اللہ کا سچا دین لے کر آتے ہیں ان کو یہ سردار سرداروں کو یہ نبی اللہ کو اللہ کے نبی کیسے نظر آتے ہیں کہ جیسے کوئی گمراہ دین لے کر اور اس کے گمراہی کا انداز ہوئی جو ہم نے بتایا ہے کہ چن چنانچی ان کے خود ساختہ من دینوں کے خلاف ہوتا ہے نبیوں کا دین نبیوں کی تعلیمات جس سے ان کی چداہٹ ان کی سرداری یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اس لیے وہ لوگوں کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی جو یہ رسول کے نام سے جو تمہارے پاس کھڑا ہے یہ جو لے کر آیا ہے یہ برا کن دین ہے اور حتیٰ کہ نے کیا کہا موسا علیہ السلام کے بارے میں اِنّی آخاف عیبدیلہ دین ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارا دین بدل نہ دے اور مجھے دوسری آیت میں کیا فرما کہا اس نے طریقہ تھا موسلا کہ تمہارا جو بڑا مثالی آئیڈیل دین ہے کہیں اس کو موسا ختم نہ کر دے وہ آئیڈیل دین کیا تھا کہ اپنی پوجا کروانا اپنی عبادت کروانا کیونکہ اس بدماش کو خطرہ یہ پڑا تھا کہ اگر موسا کے لوگ پیچھے چل چل پڑے تو اس کی اس کی اس کا رب ہونا اس کی ربوبیت ختم ہو جائے گی تو یہاں پر بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ان اللہ نارا کفی غلال کہ ہم تم کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں اور اس طرح کے الفاظ پڑھ کر ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ آج بھی اگر حق پرستوں کو مختلف طرح کے باتیں ہوتی ہیں تانے ملتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بجائے آگے سے دلیل دینے کے سیدھا یہ فلاں ہے وہ جو نام انہوں نے مختلف رکھے ہوتے ہیں بس وہ سیدھا نام اس پر فٹ کر دیا تو تو یہ کیا کس چیز کا معنی دیتا ہے کہ آج کی کلی چیزیں نہیں ہیں چونکہ شیطان صاحب کا زبانوں سے لے کے وہی وہ چلا رہا ہے اس شیطان کی تعلیمات اس کے سکھائے ہوئے سبق وہی ہیں جو پرانے زمانوں کے ہیں تو دیکھیے نور علیہ السلام کو ان کی قوم کو گزرے ہوئے کتنے سال گزر چکے ہزاروں سال ان کے حوالے درمیان ہیں لیکن آج بھی وہی پراپیگنڈے آج وہی باتیں ہیں جو اس وقت تھیں کہ یہ تو کھلے گمراہ لو یہ تو کھلے گمراہ ہیں یہ تو گستاخے رسول ہیں یہ تو ولی کو منکر ہے یہ تو فلاں ہے یہ تو فلاں ہے اس اس انداز سے تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہ پراپیگنڈے ہیں جو سابقہ دوروں سے لے کر سابقہ زمانوں سے لے کر چلے آ رہے ہیں کوئی یہ نئی چیزیں نہیں ہیں تو کالمراً قوم ہی کہا سردار ان کو قومیں سے انعالانا فیض الع علمبین کہ ہم تم کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں قال يا قوم لئی سب عید العالیٰ آگن علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو تم کافر ہو تم بدبخت ہو دیکھیے کیسا ٹھنڈا انداز کہ مجھ میں کو گمراہی نہیں ہے کہ تم مجھے جو گمراہ کہتے ہو میں گمراہ نہیں ہوں کہ یعنی کہ اس میں کیا ملتا ہے کہ کس قدر ٹھنڈے انداز سے نرمداجی کے ساتھ یعنی اپنی جو ان کے اوپر گمراہی تھوپی تھی ان کے اوپر نہیں تھوپی اٹھا کر بلکہ آپ میں بھی میں گمراہ نہیں ہوں جو تم کہتے میں گمراہ ہوں اور یہ انداز اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکمت عقل دی ہو عمر عمر بردیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی مسجد میں رات کے وقت داخل ہوئے تو وہاں پر آدمی سویا ہوا تھا تو مسجد اندھیرا تھا تو اندھیرے میں ان کو آدمی کو ٹھوکر لگی جو لیٹا ہوا تھا تو عمر بن کو آدمی کہتا ہے کہ تو گدا ہے یعنی تو یہ نظر نہیں آتا تو آگے سے کیا کہتے کہ میں گدا نہیں ہوں کچھ نہیں کہا دوسری بات کی کہ میں گدا نہیں ہوں میں انسان ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے انداز جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ کتنے بڑے بھی دشمن کیوں نہ ہوں ان کی باتیں کتنی بھی سنگین کتنی بھی سخت کیوں نہ ہوں کتنے بھی تان و تشنی گالی گلوچ جو ہے وہ سخت الفاظ سے کیوں نہ ہو لیکن اس کا آگے سے جواب دینے کا انداز یہ ہے لي سب یہ کہ مجھ میں, میں, میں کوئی گمراہ نہیں ہے بلا رسول رسول رب العالمین لیکن رسول ہوں جہان کا رسول ہوں میں گمراہ نہیں ہوں جو تم گمراہ کہتے ہو میں تو اللہ كى سے رسول ہوں جہانوں کے رب كرب كے سے رسول بن کر آیا ہوں اپنے پہچان كو اپنے تعارف کروایا کہ میں گمراہ نہیں ہوں اور گمراہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ ایسا دین لے کر آئے جو کہ پوری چاہتے تھے ان کے مزاج کے خلاف تھا اس ليے گمراہ انہوں نے تو كہا میں گمراہ يہ ہوں ليكن جو ميں دین لے كر آيا ہوں جو وہيں لے كر ہوں كہاں سے لے کر ہوں والول نگم بھیجا ہوں رسول ہوں میں رب العالمین جہانوں ال رب کی طرف سے ابلی گم رسا الاتر ربی میرا کام صرف یہ ہے کہ تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچانا رسا الاتی پیغام ابلی گم تم کو پہنچا دوں اپ رب کا پیغام و انصخ الاکم اور تمہاری تمہیں نصیحت کروں تمہاری خیر خائی کروں تمہیں وہ باتیں بتاؤں کہ جس میں تمہاری دنیا آخرت کے فائدہ بلائی ہے یہ ہے نسح نسح کی مہی بلائی خیر کہ تمہیں وہ باتیں کہوں وہ باتیں بتاؤں جس میں تمہاری خیر و بلائی ہے انصاء الرکم تو میں تمہاری رسیحت کرتا ہوں تمہارے لیے خیر وخواہ کی باتیں کرتا ہوں و عالم المن اللہ ماں الٰۃ تعلم اور اللہ اللہ سے مجھے وہ کچھ علم دیا گیا ہے کہ جو کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے و عالم و اللہ کی طرف سے مجھے وہ علم دیا گیا ہے میرے پاس وہ علم ہے ماں اللہ تعالیٰ جو علم تم نہیں جانتے ہو اس لیے یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ اپنے آپ کو جو ایک مبلع کے طور پر کھڑے ہو کر کام کرنے کا بھی اس کی بھی ادھر پیش کیا کہ یہ کیوں ہے